سورت الماعیدہ شروع کر رہے ہیں یہ چوتھی طویل مدنی سورت ہے البقرہ پھر عالم پھر النساء اور اب اور بقول اساد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ قرآن کی مدنی جنت کی ابھی ہم سیر کر رہے ہیں جب اس کے بعد اگلے دن یعنی کل رات میں انشاءاللہ شاء اللہ العنام شروع ہوگی تو قرآن کی مکی جنت کی سیر کرنا شروع کر دیں گے یہ سورت تکمیل شریعت کے حوالے سے بھی موسوم ہے یعنی اس میں شریعت کی دین کی تکمیل کا بھی اعلان ہوا ہے اور اس میں بڑی اہم ترتیب یہ ہے کہ پہلے دو رکو میں شریعت کے کچھ احکام کا بیان ہے پھر سات رکو میں نفاذ شریعت کا موضوع ہے اور اہل کتاب کے حوالے سے حتمی اور دو ٹوک بات بھی ہے پھر تین رکو آئیں گے نفاذ شریعت کے حوالے سے شریعت کے احکام کے حوالے سے پھر تین رکو شریعت کے احکام کے حوالے سے اور آخری دو رکو رسالت کے حوالے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوگا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کا ذکر ہے تو پہلے دو رکو شریعت کے احکام کا بیان ہے اور ایک حدیث شریف میں روایت ملتی ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نسا اور سورہ نور سکھاؤ اور مردوں کو سورہ معدہ شریعت کے نفاس کے لیے باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور باہر نکل کر محنتیں کرنا یہ ذمہ داری مردوں پر رکھی گئی ہے تو مردوں کو سور معیدہ پڑھانے کی بھی حضور نے تلقین فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ وحمٰ وحیم یادین آمن اوفو بالعقوت ایمان والو اپنے عہد پورے کرو یہ شریعت کی بات آ رہی ہے نفاذ شریعت کی بات بھی آگے آئے گی احکام شریعت کا بھی بیان آ رہا ہے اور وعدوں کو پورا کرنے کا ذکر پہلے نیک آدمی کی تعریف ہم نے پڑھی تھی وہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں نیک لوگ البقرہ آیت 177 آئے ایک سو ستر بہیمت النعامی علامہ علیکم تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے وہ جو تمہیں پڑھ کر بتا دیے جائیں کیا حرام ہے؟ کچھ قرآن میں بتا دیا گیا کچھ تفصیلات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں تو مویشی چرنے والے جانور یہ حلال کیے گئے ہاں درندے ہیں گوشت جانور ہیں وہ منع کیے گئے پھر احادیث میں اور تفصیلات ہیں پنجے سے نوچ کر کھانے والے پرندے وہ منع کیے گئے اور تفسیرات احادیث میں آتی ہیں آگے فرمایا غیر محلی سیری وانتم حرم مگر شکار کو حلال نہ جاننا جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو یہ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ خشکی کا شکار نہیں کیا جا سکتا خشکی کا شکار کرنا احرام کی حالت میں منع اب تو خیر وہ مسائل نہیں ہیں ہم تو جہاز میں جاتے آ جاتے مگر جب اسرا سے لوگ نکلتے تھے مہینے بھر کا آنے کا سفر جانے کا سفر تو شکار بھی کرنا پڑتا تو وہ پابندیاں تھیں کی مزید تفسیر اس صورت کے آخر میں آگے آیت 96-97 میں انشاءاللہ آئے گی تو شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو ان اللہ یحکو ما یرید بشک اللہ جو چاہتا ہے حکم عطا کرتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کے شعائر کو حلال نہ سمجھو شعائر شعیرہ کی جمع یعنی وہ علامات کے جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں وہ علامات جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے مساجد بھی ہیں بیت اللہ ہے قرآن حکیم ہے اللہ کے دین کی کتابیں ہیں اللہ کے دین کو کے بیانات پر مشتمل کتابیں ہیں تو وہ تمام صفہ مروا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے اینڈ سو so تو یہ نشانیاں ان کو حلال نہ سمجھو کیا مطلب ان کا احترام واجب ہے اور ان کا تقدس پامال کرنا وہ حرام ہے جیسے مسجد حرام کو مسجد حرام کہنے کا مطلب ایک حرمت پروہیبیشن کی ہوتی ہے جیسے کہ شراب پروہیبیٹڈ ہے ایک حرمت سیکرڈ ہونا مقدس ہونے کی ہوتی ہے تو ان شاء ان نشانیوں کو حلال نہ سمجھنا یعنی بے حرمتی نہ کرنا ولا شاہر الحرام ولل ہدیہ نہ حرمت والے مہینوں کو حلال جاننا البقرا میں وضاحت آ چکی رجب اور پھر تین کنزرگیٹ ادل محرم ان کی حرمت کو بھی برقرار رکھنا اور نہ حدی کے جانور یعنی وہ جانور جو حدود حرم میں لے جا کر زباح کیے جائیں گے وہ حدی ولل القلائد نہ وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں یہ حدی کی ہی مزید وضاحت وہ جانور جو اللہ کے لیے مخصوص کر دیے گئے اور حدود حرم میں زبا ہوں گے جا کر کرتے ہیں ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے تو وہ قلائد ہو گئے ولا عام بیلحرام اور نہ اللہ کے مقدس گھر کی طرف آنے والوں کو حلال جانو عجیب بات یب تبانا جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف آنے والے حجاج دلچسپ ایک نقطہ عمرہ کرنے والا بھی حاجی ہوتا ہے وہ حاجی اصغر ہے چھوٹا امال کم ہیں اور جو حج پر جاتے ہیں وہ تو حاجی ہوتے ہی ہیں وہ حجے اکبر کہلاتا اس میں اعمال زیادہ ہیں یہ بات مزید سور توبہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ اب جو اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے یہ محترم ہے اس کے ساتھ زیاتی نہ کرنا ظلم نہ کرنا اور آج کی زبان میں کہیں تو لوٹنا مت سمجھ آ رہی ہے بات اب یہ حاجیوں کے ساتھ اور عمرے پہ جانے والے حج پر جانے والے یہ جو پرائز بڑھا دی جائیں اور ان کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ان کو بھی حلال نہ جانو یہ بھی محترم ہیں ان کا بھی احترام کرنا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا کہ فضلم نا فضل جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں وہ ادا حلل تم تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو حالت احرام میں کچھ پابندیاں ہیں خشکی کے جانور کو شکار کرنا بھی منع احرام ختم پابندیاں ختم ولا من صدوكم عن قوم کی دشمنی جو تمہیں روکتی تھی مسجد حرام سے اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم زیاتی کرو کیا مطلب چھ ہجری میں سلحیہ مشہور واقع ہمارے سورت الفتاح میں پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ تشریف لے گئے چودہ سو صحابے کے کے ساتھ مگر روک دیے گئے زیادتی کی انہوں نے لیکن چھوڑ دیا گیا کر گئی عمرہ ادا ہوا زیاتی تو انہوں نے کی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اس قوم کی دشمنی جس نے تمہیں اللہ کے گھر سے روکا اس کی وجہ سے تم زیاتی پر مت اترنا بڑا پیارا ایک نقطہ ایک تفصیل میں ملا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے ہوا کے رخ پر چلو نہیں دین اپنے ماننے والوں کی وہ تربیت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہوا کے رخ کو موڑ ڈالیں اللہ اکبر وہ ہوا کے رخ کو موڑ ڈالیں تو ہوا کے رخ پر تو دنیا چلتی ہے دین اپنے ماننے والوں کو وہ اخلاقی تعلیم دے رہا ہے کہ وہ ہوا کے رخ کو موڑ ڈالیں تو انہوں نے زیادتی کی تم زیاتی نہ کرنا و تعاون تخوا اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو ولا تعاون اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو نیکی خیر کہیں بھی ہے تم تعاون کرو اس کے ساتھ شر گنا زیاتی اپنوں میں بھی ہے ان کی حمایت نہ کرنا یہ اصول جو دین ہمیں سکھا رہا ہے یہ کہ میرا ہے تو چاہے غلط بھی ہو تو صحیح ہے جیسے کہ عام طور پر ہمارے اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا ہے ہمارا ہے تو صحیح حکومت کہہ ہے تو غلط ہے اپوزیشن کا کام یہ پوز کرنا ہے نہیں بھائی خیر ہے تقوی ہے اچھی بات ہے حمایت کرو چاہے سامنے والے کیمپ میں ہو شر ہے برا ہے گناہ ہے ظلم ہے زیادتی ہے اپنے کیمپ میں بھی ہو رہی ہے تو اس کی حمایت نہ کرنا اس کا ساتھ نہ دینا کیوں وط اللہ اور اللہ سے ڈرو تم اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ پوچھے گا خیر پہ تھے کہ شر پہ تھے خیر کا ساتھ دیا کہ شر کا ساتھ دیا ان اللہ شدید العقاب اشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے حرمت علیکم المیتتو والدمو ولحم الخنزیری وما اہل لغیر اللہ بھی حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو یہ چار باتوں کی حرمت ہے سورت البقرہ میں بھی ذکر آیا آئندہ سورت النام میں بھی آئے گا پھر بعد میں سورت النحل میں بھی آئے گا حرام ہے مردار اگلے الفاظ میں مردار کی کچھ شکلوں کا بیان آ رہا ہے ابھی کلام کرتے ہیں انشاءاللہ خون سے مراد حلال جانور جس کو ذبح کیا جائے جو بہتا ہوا خون ہے وہ مراد ہے سور کا گوشت بات بالکل واضح ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا بتوں کے لیے اور بتوں کے قرب کے لیے ذبح کیا جاتا تھا اس کی طرف بھی اشارہ اب آگے بتایا جا رہا ہے مردار کی کچھ شکلوں کے تعلق سے ول من اور گلا گھٹنے سے مرا ہوا وا کر مرا ہوا ویت کر مرا ہوا و نتی ہوں اور سینگ مارا ہوا جو کہ مر گیا گلاما تم اور جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر وہ جو تم نے زباح کر لیا چوٹ لگی تمہارے ہاتھ آ گیا جانور حلال تھا تم ذبہ کر لو ٹھیک ہے درندے نے کھایا مگر وہ جانور مرنے سے پہلے تمہارے ہاتھ میں آ گیا تم نے اس کو ذبح کر لیا ٹھیک ہے ادر یہ جو گلا گھٹنے سے چوٹ لگنے سے گر کر سینگ لگ کر مر گیا درندے نے کھا لیا یہ مردار تمہاری ری حرام سوائے اللہ ما تم مگر وہ جو تم نے ذبح کر لیا وہ زندہ حالت میں تمہیں ملا تم نے ذبح کیا وہ ٹھیک ہے ایک اور انداز جو شرکی یا کے لیے جانور ذبح ہوتے فرمائے جا رہا ہے وما زبا نصوبی اور وہ جو تھان پر کیا گیا تھان سے مراد پرسش گائیں مخصوص جگہ جہاں بتوں کے لیے غیر اللہ کے لیے اور اللہ کے سوا کسی اور کے تقرب کے لیے عبادت کے لیے جانور ذبح کیے جاتے اس کی طرف اشارہ وہ تقسیم بال اور یہ کہ تم تیروں سے تقسیم کرو تیر وہ استعمال کرتے تھے جوا کھیلنے کے لیے بھی خاص ان کی ترکیب ہوا کرتی تھی اور اس سے ہار جیت کے فیصلے کرتے یا کبھی وہ قسمت آزمائی کا معاملہ کرتے یا کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو کسی تیر پر لکھتے افال ایک پر لکھتے لا فعال افال کا مطلب کر لو دوسرے کا مطلب نہ کرو اس طرح کے انداز اختیار کرتے تو یہ تیروں کا استعمال جوئے وغیرہ کے لیے غلط کاموں کے لیے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا فسق یہ گناہ کی باتیں ہیں الم صلی کفروا من دینکم آج کافے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے اللہ رب العالمین کا دین اب غالب ہو رہا ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کی جد و جہد پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے کفر کی ساری سازشیں ناکام ہو رہی ہیں تو فرمایا گیا الومین کفروا دینی دینکم آج کافے تمہارے دین سے مایوس ہو گئے فلاں مقشونی بس تم ان سے نہ ڈرو اللہ فرماتا ہے اور مجھ سے ڈرو اللہ کا ڈر اگر دل میں ہو تو بندہ باقی سارے اور خوف سے نجات پا جائے گا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک سے ڈرنا آسان ہے بحثوں سے ڈرنا مشکل کام ہے آج ہم بحثوں سے ڈرنے کے چکر میں کہیں کے کہ بھی نہیں رہے ایک رب کے ہو جائیں تو باقی سارے خوف ہمارے دلوں سے نکل جائیں فلا تخشو ہوں تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو الم اکمل تکم دین آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہاری کو مکمل فرما دیا وا تمنتم علیکم نعمتي اور اپنی نعمتوں پر مکمل فرما دی ورضیت لكم الاسلام دینا اور میں نے تمہا کے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا بہت مشہور ایت کریمہ ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تکبیر دین کا اعلان ہوا ہے اللہ رب العالمین نے আদম علیہ السلام سے انسانیت کی ہدایت کے لیے رہنمائی کا سلسلہ شروع کیا اور وہ پائے تکمیل کو پہنچا امام الانبیاء پر صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم الانبیاء بھی ہیں آخری کلام ان کو دیا گیا اس کی حفاظت اللہ نے فرما دی اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا فرما دی اور کچھ معاملہ جن میں آگے انسانیتیں بڑھنا بھی تھا اصولی ہدایات اور رہنمائی عطا کر دی گئی اس کے مطابق انسان اپنے لیے رہنمائی کا سامان کر سکے گا تو دین مکمل ہو گیا اللہ نے اسلام کے بارے میں فرمایا کہ مکمل فرما نمبر دو میں نے اپنی نعمت پر مکمل فرما دی اللہ نے شریعت نعمت کے طور پر دیے اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں کے فائدے کے لیے ہیں کبھی کچھ کچھ مشقت بھی احکام میں ہوتی جیسے کہ روزے کا معاملہ لیکن خیر ہوتی ہے بھلائی ہوتی ہے کیوں اللہ فرماتے میں نے نعمت کے طور پر تمہیں دین اطا فرمایا نمبر 3 اللہ فرماتے میں نے اسلام کو دین کے طور پر, پر پسند کیا اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے والا جو ہے وہ is is داخل ہو البقرا دو سو آٹھ اور اللہ کہتے ہیں کچھ آحکام مانو کچھ نہ مانو یہ اللہ کے قابل قبول نہیں الکرا فائیو میں ذکر آ چکا ہے اس کے بعد ایک اور رہنمائی پہلے بھی ذکر البکرا میں آ چکا ہے رفی محمد غیر متان پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائے لیکن گنا کی طرف مائل نہ ہو اس کے لیے گنجائش ہے بڑا پیارا دین ہے اس میں فلیکسیبلٹی بھی ہے بہت سارے اعتبارات سے سہولیات بھی آسانیاں بھی ہیں بدلتے حالات میں شریعت رخصت بھی دیتی ہے اور حکم میں تبدیلی بھی کر دیتی ہے اور ایک شخص کی جان پر بن آئے اور بچانے کے لیے جان کو حلال کچھ اویلیبل نہیں حرامی دستیاب ہے تو بقدر ضرورت وہ استعمال کر کے جان بچا سکتا ہے اسے مجبور لاچار کے لیے کوئی حرش کی بات نہیں گنجائش ہے جان بچانے کے لیے فعیم اللہ غفور پس بے شک اللہ سحان بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے یس النا کا مادہ احل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا کل احل کو متعیبات صلی اللہ علیہ و وسلم فرما دیجیے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی بہت پیارا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام نے جو حلال حرام کے احکام ہمیں عطا فرمائے اگر اس کی بنیادی باتوں کو ہم دیکھیں تو اس میں بڑا پیارا اصول سامنے کیا آتا ہے ایسی تمام چیزیں جو ہماری جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں یا ہماری روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اللہ تعالی نے منع فرما دی بعض وہ چیزیں جس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچے بعض وہ چیزیں جس سے ہماری روح کو ہمارے اخلاق کو نقصان پہنچتا ہے تفصیل کا تو موقع نہیں لیکن بڑا پیارا اصول ہے کہ ہماری مادی اور روحانی زندگی کے حوالے سے جو باتیں نقصان دے ہیں شریعت نے ان کو منع فرما دیا تو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں اب شکاری جانوروں کے تعلق سے رہنمائی وما علمت من الجوارح اور جو تم شکاری جانور سداو شکار پر دوڑانے کے لیے مقلبین تو مکلبینا یعنی شکار پر دوڑاتے ہوئے تو الم نہ تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ سبحانہ سب نے تمہیں سکھایا شکاری جانور باقاعد ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اور ان کو ٹرین کر کے ہی پھر آگے شکار کو لینے کے لیے جھپٹنے کے لیے بھیجنا چاہیے چاہے وہ شکاری کتے استعمال ہوتے ہیں باز وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے سو آن تو فرمایا کہ وما الم تو ملا جوار مکلبینا اور جو تم شکاری جانور سدھا یعنی ان کو ٹرین کرو شکار پر دوڑانے کو تعلمو نہننا مما علمکم اللہ تم انہیں سکھاتے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے فقلوا مما امسکنا علیہم پس اس میں سے جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں یعنی جب وہ جائیں شکار پر حملہ کرنے کے لیے تو پھار کر کھانا جائیں بلکہ روک کر رکھیں تمہارے لیے کہ تم آ کر ان کو ذبح کر سکو یہ ہے جس کی طرح توجود دلائی جا رہی ہے کہ وہ خود نہ کھا جائیں بلکہ امسکنا علیکم وہ تمہارے لیے پکڑ کر یہ ٹرین کیا جائے ان کو وذكر اسم اللہ علی اور ان پر اللہ کا نام لو اور پھر یعنی ذبح کر لو جو اس شکاری جانور نے دوسرا جانور تمہارے لیے پکڑا یہ وہ شرائط ہے جہاں پر بیان کی گئی ان شرائط کے ساتھ شکاری جانوروں نے جو شکار کیا اس کو حلال سمجھا جائے اور ذبح کر کے استعمال کیا جائے باقی مزید تفصیلات و فکاہ نے تفسیر سے بیان فرمائی تفاصیر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے ماضی میں وہ تیر سے بھی شکار ہوا کرتا تھا وہ بلٹ سے شکار ہوتا ہے اسی کے ذیل میں علمائے کرام نے ان کے احکامات بیان فرمائے اور ان کی گنجائش سے بیان فرمائی وہ تفاثیر میں ان کو پڑھا جا سکتا ہے تق الله اور اللہ سلحان کا تخوا اختیار کرو ان اللہ سری الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اللہ حاصب اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اب آہل کتاب کے ضمن میں کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں الوم آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں ہلال کی گئیں آج سے مراد اسپیسیفکن کی کا اعلان ہو رہا ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات وہ پائے تکمیل کو پہنچ رہے تو یہ جو دین کا پورا نظام دیا ہے اس کی طرف اشارہ الم اہلکو متعیبات آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں ہلال کر دی گئیں لکم اور آہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے حل تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے یہ اصولی بات ہے البتہ آلے کتاب وہ آلے کتاب جو آلے کتاب تو ہوں جو کھلے مشرق ہو چکے ہو اور ایتھیسٹ ہو چکے ہوں خالق کائنات کا انکار کر بیٹھے ہوں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے وہ اہل کتاب جو اللہ کو مانتے ہوں صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہوں زبیے پر اللہ کا نام لیتے ہوں ان کی گنجائش عطا کی گئی نہ کہ مشرکوں کے بارے میں جو مشرق ہو چکے کھلے یا ایتھیسٹ ہو چکے ہیں ان سے تو اجتناب کیا جائے گا ان کا کھانا حلال نہیں بل محصنا تن المنات بل محصنا تم الدین اوت الکتابل کم اور پاک دامن مومن عورتیں حلال ہیں تمہارے لیے اور پاک دامن عورتیں ان میں سے سے جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی مومن عورتیں حلال یہ تو بات واضح ہے اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے مسلمان مرد کا نکاح اہل کتاب کی عورت سے ہو سکتا ہے پھر وہی بات आएगी پاک دامن تو قران بھی کہہ رہا ہے سبحان اللہ اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ اپنی کم سے کم کتاب کی تعلیم پر تو ہو کم سے کم اللہ کو ماننے والا معاملہ شرکیہ کھلا معاملہ نہ ہو اور ایتھیزم کا معاملہ نہ ہو تو گنجائش موجود ہے اصول کے اعتبار سے کہ مسلمان مرد کا نکاح اہل کتاب کی خاتون سے ہو سکتا ہے یہ جائز ہونا ایک شہ ہوتی ہے اور اس میں کس قدر پسندیدہ ہے نہیں وہ دوسری بات وہ کرتی وہ دقت اگے آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ لیکن یاد رہے مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا بہت کچھ ہماری باتیں چل رہی ہیں دائیں بائیں سے باتیں آتی ہیں اعتراضات تشہلات پیش کیے جاتے ہیں امت کا اتفاق ہے مسلمان مرد کا نکاح اہل کتاب کے عورت سے ہو سکتا ہے شرائع کا ذکر آیا لیکن مسلمان عورت کا نکاح کتاب کے مرد سے نہیں مسافین اخدان جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو تحفظ نکاح میں لاتے ہوئے نہ کہ محض حوث کو پورا کرنے والے ہوتے ہوئے اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے والے ہوتے ہوئے اللہ اکبر یہ گڑیا گٹے کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو اس کے ساتھ رکھ دیے اس اس رک دی. بچے جو کرتے یہ پوری زندگی کا معاہدہ ہے مہر بھی ادا کرنا ہے زندگی بھر کا معاہدہ ہے نکاح کے تحفظ میں لے کر آنا ہے محض خواہش پورا کرنے کا معاملہ نہیں پوری زندگی نباہ کرنے کا معاملہ اور شوہر کے ذمہ کفالت کی ذمہ داری اور یہ چوری چھپے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے یہ مباحث پہلے بھی میں آ چکے ہیں اب بڑی اہم بات اخلاقی رہنمائی بھی دی جا رہی ہے اور اہم ترین رہنمائی دی جا رہی ہے وہ کیا وم اور جو ضائع ہو گیا, اس کا عمل تو ہو گیا من اور وہ ہوا اور گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہوتا نکاح کا معاملہ کیا ہے زوجین کے ایک دوسرے پر نفسیاتی طور پر اثرات ہوتے ہیں اخلاق پر کردار پر پوری زندگی پر تو ایسا نہ ہو کہ کسی کی زلفوں کے اثیر ہو گئے اور وہ تمہیں کھینچ کر کفر کی طرف لے جائے ہے اس بات سے تو جو ایمان کا منکر ہوا اس کا عمل تو ضائع ہو گیا وہ ہوا فی الحال آخرت امن اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا اس کے بعد اگلی آئےت کریمہ میں وضو کے فرائض کا بیان آ رہا ہے وضو کے چار فرائض اس مقام پر بیان آ رہا ہے اس کو پہلے سمجھتے ایک سکتہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ جس سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ہم پر واضح ہوتی ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فو سلو وجو حکم اپنے منہ دھو لو کم ال مرا فکی یعنی پورا چہرہ دھو لو دیکھ مرا فکی اور اپنے ہاتھ کو ہنو تک دھو لو وم سخو برو سکم اور اپنے سروں کا مساح کر لو وہ ار جھولا کم ال کا بئی اور اپنے پاؤں تفنوں تک دھو لو یہ چار فرائض ہیں یہ پورا چہرہ دھونا ہاتھوں کو کونویں سمیت دھونا سر کا مسا کرنا اور پاؤ ٹخنوں تک دھونا ایک مرتبہ یہ تو فرض ہے سنت تفصیل بتائی اور تین تین مرتبہ آدائے وزو کو دھونا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا یہ فرائض کا بیان ہے سنتیں ہمیں سیکھنی چاہیے پورا وزو کامل کرنا چاہیے البتہ دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ سورت المائدہ ہے آپسن چھ ہجری میں کم و بیش اس کی آیات کا نظول ہو رہا ہے اور نماز کو مکی دور سے نبی اکرم علیہ السلام اور پیارے صاحب آپ کے پڑھتے چلے یارے تو پھر وزو نہیں تھا ارے وزو تھا وہ حا تھا صلی اللہ علیہسم قرآن میں کنفرمیشن بعد میں آ رہی نقطہ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے نماز کا حکم دے دیا امین علیہ السلام نے اوقات کا بھی تعین فرما دیا اور حضور نے نماز کا طریقہ صحاب کرام کو بتا دیا معراج کے شب میں پانچ وقت کی نماز کی فرضیت بھی آ گئی تو تہارت کے بغیر تھوڑی کو نماز ادا ہو رہی تھی وہ تہارت کے ساتھ ادا ہو رہی تھی وزو کے ساتھ ہو رہی تھی وہ وضو حضور نے سکھایا تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کنفرمیشن جو قران عطا کر رہا ہے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر قران کے علاوہ بھی وحی آتی تھی قران کے ساتھ آپ کو اور بھی عطا کیا گیا خود اپ کی حدیث ابو دعو شریف میں اس وحی کو ہم اور اپ عام طور پر وحی غیر مطلوبی بھی کہتے ہیں جس کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی اور مزید عام الفاظ میں ان ہم کہتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حجیت حدیث اتھارٹی اور سنت کی بہت بڑی قیمتی دلیل اس مقام پر ائی ہے اگے فرمایا کہ وانکم تم جنوبن فتطہروا اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکیزگی حاصل کرو اب جو بات ہے مسیج جو باتیں آ رہی ہیں پھر اگے تیمم کا بیان اس سورت النسا میں آ گیا جنابت وہ ناپاکی جس میں غسل لازم ہوتا ہے یہ جنابت کی ناپاکی کی کیفیت کے بارے میں حکم بھی حضور نے سکھایا جو لوگ انکارِ سنت کرتے پتہ نہیں وہ بچارے طہارت کے معاملات سمجھتے بھی ہیں نہیں سمجھتے کیسے سمجھیں گے اگر حضور کی تعلیم سامنے نہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کنتم جلبا فتطہروا اور اگر تم ناپاک ہو مراد جنوب کا معاملہ پاکیزگی حاصل کرو کو پاکیزگی کی کیا ہے یہ ہے غسل کرنا جو اللہ کے رسول نے سکھایا اور سبحان اللہ غسل کے فرائض تو قرآن میں نہیں ہیں وہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم سے میں پتہ چلا اور فقہ نے تفصیل بتا دی تو قرآن اور صاحب قرآن دونوں ضروری ہیں ورنہ تو ہمارے پاکی ناپاکی کے معاملات ہی درست نہیں ہوں گے تو باقی دین کا کیا ہوگا اللہ اکبر وَإن أو على اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں او جا کم من الم میں سے کوئی قدا حاجت کر کے آیا ہو او لا مستم یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو صحبت اختیار کی ہو فلم ما ان پھر تم پانی پاؤ پس تم پاک مٹی سے تیمم کر لو فم یعنی اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو ما یورید من حرج اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے <يُطوحرَكُم> لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک فرما دے بلیمت <تَشْكُرُون> اور تاکہ اپنی نعمت تم پر پوری فرمائے تاکہ تم شکر ادا کرو یہ تیم کے بارے میں تفصیل صورت النسا میں بھی آ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں آسانی عطا فرما دی اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری فرما رہا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو ود کرمت الله علیہ اور اپنے اوپر اللہ سبحان تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو و میسا کہ الزی وم اور اس کے آہد کو یاد کرو اس نے جو تم سے پختہ لیا و اقوام جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا ود تقلّہ اور اللہ کا تقوع اختیار کرو امن اللہ علی بدا سدور بے شک اللہ سبحان و تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے مسلمان کی شان کیا ہے سمیع انا و اقوام سنا اور ہم نے اطاعت کی اگلی آئے تھے میں پھر قسط یعنی عدل اور جسٹس کے نفاذ کے اور قیام کی باتوں کا بیان آ رہا ہے ایسی بات انسا ان آئے 135 میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں یادینا جو ایمان لائے ہو ہوئے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ شہدا ابل عدل کی گواہی دینے والے ہوتے ہوئے وہی بات جو انسا ان کی 135 میں تھی وہاں تھا کہ عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنتے ہوئے یہاں فرمایا جا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عدل کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے ایک ہی بات کو دو انداز سے بیان کیا گیا ہے تو عدل کا نفاظ یہ امت مسلمہ کے کانٹوں پر ذمہ داری انفرادی معاملات میں عدل یہ گھروں میں بھی ہوگا کاروباری معاملات میں ہوگا ہوگاอฟفیسز کے اندر ہوگا اور اجتماعی معاملات میں عدل وہ ایک عادلانہ نظام کو قائم کر کے اللہ کے احکام کو نافذ کر کے میسر आएगा اس کے لیے اللہ تعالی سے تقاضا کرتے کہ اس کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے سورہ شوریٰ ایت نمبر 13 میں پڑھیں گے انشاءاللہ ولا يجرمنكم انا ان قوم على الا تعدل کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو سورہ نساء کی ایت نمبر 135 میں تھا کسی کی محبت عدل کی بات کرنے میں آڑے نہ آئے یہاں آ رہا ہے کسی کی دشمنی عدل کی بات کرنے میں آڑے نہ آئے تو نہ محبت آڑے آئے نہ دشمنی اڑے آئے ہر حال میں عدل کی بات کہو اور عدل کا معاملہ کرو اعدلوا تم عدل کرو هو اقرب للتقوى یہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے واتقوا الله اور اللہ سے ڈھرو ہوا اقرب التخوا بلکہ صحیح ترجمانی یہ تقوا کے سب سے زیادہ قریب ہے ود تق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو ان ن اللہ خبر بیما ترون بے بی شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے وعد اللہ اللہ آمنوا الصالحات جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کیے لہم ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے لہم مغفرت عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر و اللہ کفر وکر آیاتی اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا الا اکاسابل جہیم یہی لوگ آگ والے ہیں نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو ہم ستو ادی کم ایام فکف ایدم ام کہ جب ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ وہ بڑھائے تمہارے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو دست درازی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیے اس آیت کے ذیل میں کئی واقعات بیان ہوئے خاص طور پر یہود کی بڑی سازشیں تھیں مسلمانوں کے خلاف ایسے کئی واقعات کے تعلق سے آیت کریم بڑی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روکا اور ایمان والوں کے حفاظت فرمائی وہ تق اللہ اور اللہ سبحان و کا تقوا اختیار کرو وہاں اللہ فلیہ تبق لنون اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ سبحان و تعالیٰ ہی پر توقل کریں یہ دو رکوع سورۃ المائدہ کے مکمل ہوئے ان دو رکوعوں میں شریعت کے کچھ احکامات کا بیان آیا تھا اب یہاں سے لے کر اگلے نو رکوع رکو نمبر 11 تک انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ اگلے 11 رکوعوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے اور ان پر اتمام میں حجت کی جا ہے یہود و نصارہ دونوں پر دو ٹوک اندازوں سے کلام ہے فائنل ان کو بات بیان کی جا رہی دعوت حق کے تعلق سے اور پھر نفاذ شریعت کا موضوع بھی انہی میں آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ کچھ باتیں وہ ہیں جو ہم البقرہ میں بھی کچھ پڑھ آئے ہیں ذکر آ چکا ہے بارہ بیٹے اور سے ہر ہر ایک نقیب کو ایک ذمہ دار ایک سردار کو مقرر کیا گیا الله قل اللہ اور اللہ سال نے میں کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوۃ ادا کرتے رہو گے تم برسولی اور میرے رسولوں پر ایمان لاو گے وازرتمهم اور ان کی مدد کرو گے واقرضتم الله قرضا حسنا اور تم اللہ تعالی کو قرض حسن دو گے لوکفرن عنکم سیئاتکم میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں مٹا دوں گا ولادخلنکم جنات اور تمہیں ضرور باغات میں داخل کروں گا تجرین ان تحت انہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی فمن کفر ابادی کا بادی سے فمن کفر بعد بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا تو یہ وعدے اللہ تعالی نے لیے رسولوں کا ساتھ دینے کے تعلق سے اور یہی وعدہ آخر رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہے لیکن ہم پڑھ آئے کہ انہوں نے وادوں کی خلاف ورزی کی فرمایا فبیما توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور دل کتنے سخت ہو گئے تھے پتھروں کی طرح البکرا سیونٹی فور میں ہم نے پڑھا یو ہیو رفون الکلیم ہی وہ کلام کو اس کے موقع سے پھیرتے ہیں یعنی بدل دیتے ہیں وہ مما مک کی روبی اور وہ بھول گئے اس کا بڑا حصہ جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اللہ نے جو احکام عطا فرمائے وضاحت عطا فرمائی نصیحت عطا فرمائی ان کو فراموش کر دیا وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. ان میں سے تھوڑوں کے سوا ہمیشہ ان کی خیانت پر خبر پاتے رہیں گے یہ یہود کے وہ قبائل جو مدینہ منورہ میں تھے پھر اس سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے معاہدات بھی ہوئے اور بعد میں ان لوگوں نے خیانت بھی کی معاہدے کے خلاف ورزی بھی کی ان کی طرف بھی اشارہ فاف ان وصفا نبی علیہ السلام ان سے درگزر کیجیے ان کو ان کو معاف کیجیے وصفہ اور ان سے درگزر کیجیے امن اللہ محسنین بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمدہ عمل کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ومین اللہ قال امنا نا سارا احدنا می <ثَاقَهُم> اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں مسیحی لوگوں کا ذکر اخذنا ميثاقهم हमने उनका अहद लिया फنسوا حظا مما ذكرو به پھر وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی یہود کا ذکر اگیا نصارہ کا بیان فرین بینہم العداوت والبغضاء الى يوم القيامه تو ہم نے ان کے درمیان لگا دیا روز قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض کو ان کی نافرمانیوں کے وجہ سے ان نصارہ کے درمیان بھی بغض اور عداوت پیدا ہو گیا ماضی میں ان کے بہت سے گروہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ان کا عالم تو یہ کہ ایک علاقے کا فرد دوسرے علاقے کے فرد کی بائبل کو بھی نہیں مانتا ان میں بھی دشمنیاں ہیں وہ سعفی اللَّهُ بِمَا کا الى يوم تو ہم نے ان کیرکت کی اللہ سبحان و تعالیٰ بالکل ان کو قیامت کے دن واضح فرما دے گا یا اہل الكتاب۔ اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. وہ تم... وہ تمہارے لیے بہت سی باتیں ظاہر کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے میاں افغان کثیر اور بہت سے امور سے درگزر کرتے ہیں پچھلی کتابوں میں تحریر جو یہ کر چکے نبی اکرم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حق بات ان لوگوں کے سامنے بیان فرما رے کچھ کئی باتوں سے درگزر فرما رہے ہیں جتنا ان کی درجوی کے لیے بھی اور جتنا ان کی رہنمائی کے لیے اور حق پر آنے کے لیے ضروری وہ سب حضور نے واضح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قد من اللہ نور مبین یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نور اور روشن کتاب یعنی قرآن حکیم یہ سلام اللہ تعالیٰ اس سے سلامتی کی راہوں کی ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ سبحان تعالی کی رضا کے تابع ہوا ہدایت قرآن کے ذریعے سے ملے گی اور جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب مقصود بنانے کے لیے کرے اللہ تعالیٰ کی ہدایت عطا فرماتا ہے اللہم اللہم اللہ ہم سب کو سراط کی ہدایت عطا فرما اب نصارہ کا مسیحیت کے ماننے والوں کا ذکر لقت کفر ان الله مسیح ابن مریم یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے استخر اللہ اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا قرار دے دیے معد اللہ یہ بدترین عقیدہ تھا مسیحیت کے ماننے والوں کا اور گاڈ ان کا تصور جنہوں نے اختیار کیا فرمایا قل اے نبی فرما دیجیے <جَمِيعًا> اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی اگر وہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو وفات دے دے اور جو زمین میں سب کو ہلاک کر دے کون ہے جو اللہ سبحان و تعالی کے مقابلے میں کچھ کہہ سکے یا کچھ کر سکے سب اللہ کے پابند مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی نے ان کو پیدا فرمایا ہے اور مریم سلام علیها وہ بھی اللہ کی بندی ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا یہ تم نے کیا بھونڈے عقائد اختیار کر کے ان کو اللہ تعالی کی انہیت میں شامل کر دیا یا ان کو خدا ہی قرار دے دیے معاذ اللہ وللہ ملک السموات والارض وما بينهما اور اللہ تعالی ہی کے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اس سب کچھ کی جو ان دونوں کے درمیان ہے یخلق ما اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے والله على كل شيء قدیر اور اللہ تعالی ہر ہر پر قدرت رکھنے والا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهُ وَأَحِبَّاءُهُ اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں اللہ اکبرین کی وشفل تھنکنگ یہ ان کے اپنے آپ کو چہیتہ سمجھنے کا معاملہ ہم تو بڑے بخشے بخشائے ہیں ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جہانم کی آگتوں میں چھوئے گی نہیں عمل کے میدان میں صفر اور دعوے اس طرح کے ہیں اللہ کا تبصرہ کل فلیم بے جنوبی علیہ السلاف فرما دیجیے وہ اللہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے یہ تمہاری پٹائیاں کیوں ہوتی تم سمجھتے تم چہیتے ہو تم چاہیے اللہ تعالیٰ کے اور تم بڑے قریب اللہ تعالیٰ کے تم بڑے محبوب اللہ تعالی کے تو تم پر پٹائوں کا معاملہ کیوں آتا ہے تم پر عذاب کیوں آتا ہے تم پر مسائب کیوں آتے تمہیں زریگر اس وقت کو کیا جاتا ہے یہ تو ان کو کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر اہم فرمائے ہم بھی کچھ اپنی غلطیوں کی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں کہ نہیں آج امت کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا کچھ کہنے کی ضرورت ہے آج امت پر کیا کچھ نہیں بیت رہا کچھ کہنے کی ضرورت ہے کیا ہم درو بینی کی کوشش کریں گے سلف آڈیٹ کی کوشش کریں گے اپنی سکروٹنی کی کوشش کریں گے کہ ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں مگر کیا ہمارا دعویٰ عمل کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ نہیں ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے ان کو کہا گیا بل انتم مخلوق میں سے جیسے اوروں کو اللہ نے پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا تم کوئی خاص پروٹوکول والے تھوڑے ہی ہو ہاں ہدایت قبول کرو ہدایت کے تقاضوں پر عمل کرو اللہ کی رحمت کے مستحق بنو اور اگر ہدایت کو فراموش کرو گے اور دین فروشی کا معاملہ کرو گے دنیا پرست بن کر اللہ کو فراموش کرو گے تو سزا کے مستحق قرار پاؤ گے یا ہے ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ تعالی کے لیے بادشاہ آسمان اور زمین کی اور اس سب کچھ کی جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ ارہل اور اسی اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا کتاب اے آل کتاب قد جا اکم رسول یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں وہ انبیاء کے سلسلے کے موقوف ہو جانے کے بعد اب تم پر کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ام تقولو ما جا انا من نذیر کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس بھی خوشخبری سنانے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا فقط جا کم و ندیر یقیناً تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے و علی شی ان قدیر اور اللہ تعالی ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے ایک اہم نقطہ کیا آیا انبیاء کے سلسلے کے موقوف ہو جانے کے بعد فترت کہتے گیپ آ جانا وقفہ آ جانا عیسیٰ علیہ السلام اور نبیہ کرم علی سلاۃ السلام کے درمیان چھ صدیوں کا فرق ہے 600 برس کا کم و بیش فرق ہے یہ سلسلہ موقوف رہا یہ فطرت گیپ آیا تھا اور پھر خاتم الانبیاء آخری رسول نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے آئے اب ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اب اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے لو آگے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشیر اور نذیر بن کر آئے اب ان کی دعوت کو قبول کر لو اگلے رقو کے اندر حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا بنی اسرائیل کی تاریخ سے جب اللہ راہ میں جنگ کا موقع آیا بیت المقدس کی طرف جانے کا ان کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اس کو آزاد کراؤ مشقین سے اور وہاں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرو تو قوم نے صاف جواب دے دیا تھا اس واقعے کا اشارہ البقرہ میں زیر مطالعہ جب آیا تھی تو ہم نے کیا تھا اب آئیے اس واقعے کا مطالعہ کریں وہی قوم موسا علی اور یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی نعمت اللہ علیکم اے میری قوم اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اس جا لم امبیاں و جا ملوکا جب اللہ نے تم میں امبیا بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور من اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اس وقت جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا انبیاء کا سلسلہ بھی ان میں قائم رہا اور اسی طریقے پر بادشاہت بھی دعوت علیہ السلام اسی طریقے پر سلیمان علیہ السلام یہ بادشاہت بھی ان کو ملی بہت کچھ ان کو آتا ہوا البقرا میں تفصیل آئی تھی یا قومی اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ سبحانہ و نے تمہارے لیے طے فرما دی ہے اس وقت وہاں مشرقین رہتے تھے اب ان بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے داخل ہو جنگ کرو حاصل کرو خطہ اور اللہ کی شریعت کا نفاذ کرو ولا تر تدو اعلیٰ ادب رکم فتن اور اپنی پی پھیرتے ہوئے مت لوٹو ورنہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے کالو یا موسیٰ ان فی ہا قومن جب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک اس بڑی قوم ہے وہ انا لند خلا ہا یورجو مینہا اور ہم وہاں ہرگس داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں فیجو مینہا انا داخلون پھر اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے سبحان اللہ یعنی یہ چاہتے کہ آن لائن آرڈر پلیس ہو جائے اور ان کو فتح گھر بیٹھے مل جائیں عجیب بات ہے ارے بھائی مستیغمبر پکارے نکلو نہیں جی بڑی سرکش قوم وہاں پر ہے جب تک وہ اندر ہم نہیں جائیں گے وہ نکل جائیں تو ہم اندر چلے جائیں گے تو بھائی کیا وہ ہار پہنائیں گے تمہارے لیے تمہیں اور کھڑے ہوں گے کہ آئیے صاحب آ اندر بیٹھ جائیے قتال کا تقاضا آ رہا ہے جان لگانے کا تقاضا آ رہا ہے اور یہ قوم کے لوگ فرار اختیار کر رہے ہیں ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا ان دونوں پر جن پر اللہ نے فرمایا تھا ودخل عليهم الباب ان پر دروازے کی جانب سے سامنے سے حملہ کرو داخل ہو جاؤ فاذا دخلتموه فانكم غالبون جب تم اس پہ داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو گے یہ موسی علیہ السلام کے دو شاگرد تھے نیک لوگ تھے بعد میں نبوت بھی ان کو عطا ہوئی ایک رائے کے مطابق انہوں نے کہا تھا قوم سے کہ بھائی پیغمبر کی بات مانو آگے بڑھو یہ دو نیک لوگوں نے تو یہ بات کہی اور مزید کیا کہا وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنين اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ہو تو پہلے کہا کہ تم غالب ہوگے اب کہا اللہ پر تبکل کرو اگر تم واقع مومن ہو کیوں بندۂ مومن کے لیے اصل سہارا اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ہم نے البقلا میں پڑھا تھا تالوت والی بات جناب تالوت کے لشکر کی جو بات تھی کہ کئی مطلب ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے یا اننا لن ابدا ما ان لوگوں نے کہا بنی اسرائیل کے لوگوں نے اے موسا جب تک وہ لوگ اس میں ہیں ہم وہاں کبھی بھی ہرگز داخل نہیں ہوں گے فضب ان تب ابو کا فقوطلا امنا ہونا اے موسا آپ جائیے آپ رب جا کے دونوں جا کے جنگ ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے یہ ہیں وہ جو دنیا پرست ہو گئے اور سہل پرستی میں آ گئے تن آسانیوں کے اندر آ گئے اور جناب انہوں نے حق کے تقاضے پورے نہیں کیے اور راہ خدا میں نکلنا اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنا اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اس سے فرار اختیار کیا ظاہری بات ہے قرآن قسطوں کی کتاب تو نہیں ہے نا قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے یہ کیوں بیان ہو رہا ہے یہ میدان کبھی اور بھی سجیں گے رسول پاک علیہ السلام کو اہد مبارک آیا بدر کا میدان سجا صحاب کرام نرسکی یا رسول اللہ صلی اللہ علام ہمیں موسا علیہ السلام کے ساتھی بن قیاس نہ کیجیے گا آپ ہمیں حکم دیجیے اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈا کا تا فرمائے گا یہ جماعت میں یس سر ہے جنہوں نے جان و مال راہ خدا میں لگایا تو اللہ کا دین غالب ہوا ہمیں بھی آج سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی موقع آئے گا تو فرار اختیار نہ کرنا انہوں نے تو صاف کوڑا جواب دے دیا اے موسا جائی آپ جائیے آپ کرب جا کے قطال کیجیے ہم تو یہیں محاذہ علیہ السلام نے کی کہ بے شک اے میرے رب میں تو اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کے اور اپنے ہارون علیہ السلام فروخ بین قومی بس ہمارے اور ہماری نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے پیغمبر شفیق ہوتے ہیں امت کے لیے مگر کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے حدور التجا بھی کرتے کہ اللہ اب ہمارے ان کے درمیان جدائی ڈال دے اللہ اکبر قول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اللہ سب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سرزمین حرام کر دی گئی ان پر چالیس برس تک یتی ہوں نفل عرب وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے فلاطم الفاصم بس آپ نا فرمان قوم پر افسوس نہ کیجیے جب یہ قوم نے پیغمبر کا ساتھ نہ دیا تو اللہ نے بطور سزا صحرا میں بھٹکتے پھرنے پر لگا دیا چالیس سال تک ان کا معاملہ رہا چالیس سال گزر گئے پھر وہ واقعہ پیش آیا جناب تالوت کا ایک نئی نسل پیدا ہو چکی تھی وہ جمان ہو چکی تھی ان کے اندر امنگے تھیں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بادشاہ مقرر کیجئے اپنے نبی سے کہا تھا سموئی نبی سے پھر جناب تالوت مقرر ہوئے اور جالو کے لشکر کو شکست ہوئی یاد آ وہ واقعہ البقرہ میں ہم نے پڑھا اس واقعے کے بعد وہ واقعہ پیش آیا 40 سال تک بھٹکنے کا معاملہ پھر جناب تعلق کا دور پھر جناب داؤد علیہ السلام کی بادشاہت پھر جناب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ ان کا گولڈن ایرا اس کے بعد پھر آیا ہے بنی اسرائیل کا آمنوا قلوبهم اللہ دینا تو میں ان کو